بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی علی محمد, محمد بارک وسلم الدرس العاشر دسمہ سبق زکریا علی زیارت حامد بعد صلاه الفجر زکریا حامد سے ملاقات کرنے کے لیے گیا فجر کی نماز کے بعد ولکنہ ما وجده فی لیکن اس نے اسے موجود نہ پایا گھر میں فقال لابنه موسی تو اس اس کے بیٹے تو انہوں نے یعنی زکریا نے آ, اس کے بیٹے یعنی حامد کے بیٹے موسیٰ سے کہا اینا ابو کا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ موسیٰ کی آ, وہ بازار گئے ہیں. زکریہ اید حب السو کی کُ اللہ یوم کیا وہ روزانہ بازار جاتے ہیں نام جی ہاں السو کی باغ الفجر وہ ہمیشہ روٹین میں ہمیشہ بازار جاتے ہیں فجر کی نماز کے بعد متا یرج و منسو وہ بازار سے کب واپس آتے ہیں یرج و فسا آتساب وہ سات بجے واپس آتے ہیں وہ اخیان الفصا آتفامن اور کبھی کبھی آٹھ بجے مادف البئی تھی وہ گھر میں کیا کرتے ہیں یقربا و یسما الاخبار آتی وہ اخبارات پڑھتے ہیں اور ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں متا یز ہر آئی وہ کارخانے کب جاتے ہیں یدحبی وہ ساڑھے ہیں یارفی اوسانی وہ ڈیڑھ بجے یا دو بجے واپس آتے ہیں ظہری کیا وہ کارخانے یا فیکٹری جاتے ہیں دوسری مرتبہ ظہر کے بعد لا لاضر بادری وہ ظہر کے بعد نہیں جاتے یجل سہونا وہ یہاں بیٹھتے ہیں بادر اپنے آفس میں اثر کی نماز کے بعد جی ایب المسن مرت تنخر اباد ظہر کیا وہ کارخانے دوسری مرتبہ جاتے ہیں ظہر کے بعد نوسا لا جی نہیں لا یاد ظہری وہ ظہر کے بعد نہیں جاتے یجل سہونا فی مکتبی وہ یہاں اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں باغ سلاسری اثر کی نماز کے بعد کم عامل یعملو فی مسنع کتنے مزدور کام کرتے ہیں تمہارے کارخانے تمہاری فیکٹری میں مسنہ بھی کبیر ہمارا کارخانہ کوئی بڑا نہیں ہے یعملو ملوفی میں اور تم و خمس و تم و و میں اس میں کام کرتے ہیں ایک سو پچیس مزدور اور دو انجینئر اب نو شاید وہ آج لیٹ واپس آئے تماری نشق تمرین رقم واحد نمبر ایک عجیب ان آنے والے سوال آپ کے بارے میں جواب دیجیے زیارت منبا ذکری زکریہ کس کی زیارت یعنی کس سے ملاقات کے لیے گیا اس کا جواب پہلی میں موجود سبق کی پہلی لائن میں متا وہ کب گئے یعنی وہ ذکریہ کب گیا باد الفجری حامد الباد الفجری حامد فجر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے یر حبو حامد ان باد سلافری بازار متا یرج منسوقی وہ بازار سے کب واپس آتا ہے يَرْجِو مِنَ في او مینسو کی مادف البئی تھی وہ گھر میں کیا کرتا ہے گھر میں وہ یکرخا و یسما الخبارتی یقرا اگلا سوال ہے کم اس کے کارخانے میں کام کرتے ہیں یا ملوفی مسنا اہی میں خم ستوں عاملن یعنی ایک سو پچیس مزدور کام کرتے ہیں اس کی اس کی فیکٹری میں موہندسا یا مسنا اہ کتنے انجینئر کام کرتے ہیں اس کے کارخانے میں یا فی وسنا محندسا یعنی دو انجینئر جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس کو اس کو صحیح کیجئے حامد بن بنوسا حامد نوسا کا بیٹا ہے حامد موسا کا بیٹا ہے نہیں حامد جو ہے موسا کا باپ ہے حامد ان والدلم اس لیے یہ غلط ہوگا یا حامد الحیان حامد ان جملوں میں کوئی یعنی گرامر کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی یہ کتاب میں دی گئی معلومات کے مطابق دیکھنا ہے یہ صحیح ہیں جملے یا غلط ہے یا حامد ان السوخی احیان حامد بازار کبھی کبھی جاتا ہے جاتا تو وہ روزانہ ہے آ, کہیں گے نہیں یہ جملہ بھی غلط ہے یاد آبو حامد ان فصاف خامین حامد کارخانے ساڑھے آٹھ بجے جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ساڑھے نو بجے اس لیے یہ بھی غلط ہوگا یدہب حامد انباد ظہر حامدن حامد کارخانے إِلَ... حَامِدْ جاتا ہے ظہر کی نماز کے بعد بھی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح ہوگا لا دب حامد مسنع عباد اوپر بھی جو ہے وہ ان کی خود تصحیح کرنی ہے کہیں گے کہ حامد البنوسا حامد جو ہے موسا کا بیٹا ہے حالانکہ موسا جو ہے وہ حامد کا بیٹا ہے تو یوں نہیں کہیں گے نوسا نوسا بنو حامدن یا کہیں یا کہ بجائے یدہ حامد مسنہ عبادت ردر حامد ظہر کی نماز کے بعد بھی جاتا ہے. وہ نہیں جاتا اس لیے کہیں گے غلط ہے بعد سلاط العصری وہ گھر میں اصر کی نماز کے بعد بیٹھتا ہے اس کا کہیں گے کہ جلسو فلبئی تھی باد سلاط الصری وہ ہے گھر میں اثر کی نماز کے بعد جی ہاں یجلسو فی مکتب ہی بادہ سلاۃ الصری نسنا خالد حامد کبیر کا کارخانہ بڑا ہے یہاں سبق کے کی مطابق کیا ہے ال ال قرآن اسماعیل نے قرآن پڑھا یا قرآر اسماعیل قرآن باد الفجر کلین اسماعیل ہر روز فضر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہے رسل رجل سیارت ہو آدمی نے اپنی گھڑی دھوئی رجلت ہو غور کیجئے اور آنے والے فلموں کا مظارے لکھیے خراجا یخ روجو نزالو فعلا یف الفل حافظ آگیا اکال یقارا یکرو سال یس علو شریف یشرو قالا اوپر چونکہ سب وہ یکبو ید قلو یخ رجو Uh, حرف, uh, کی پیش کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں چنانچہ کا تلابی یا, قطالو یا قطالو کی بجائے کیا استعمال ہوگا یا, اسی درہ اوپر. یا ہے. نیچے زارا با یسالو اس کی طرح فتح یختاح شارب یا شرابو حافظ راخیب سوار ہونا تمرین رقم نمبر پانچ آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے مناسب سے لے مدارے رکھ کر خالی جگہ ہمیں یرہد ابی رسوک کل صباح متا یرجع ابو کا من المصنعی آپ کے ابو فچری سے ایک سے آپ واپس آتے ہیں متا یرجع ابو کا من المصنعی شاریبا احمد القہوتا وشاریبا شاریبہ احمد القاح ہوا طاو شاربہ یوسف احمد نے کہوا پیا انا یشرب علم رکھنا ہے یشرب احمد القاح واتا و یشرب یوسف ال احمد کہوا پیتا ہے اور یوسف چائے پیتا ہے عقی یق رحفا و یسماخبارتی صبح میرا بھائی رسالے پڑھتا ہے اور خبریں لکھتا ہے آ, ریڈیو سے کل سباہن ہر صبح. یکتب المدرس وعال پر لکھتا ہے. ہشام اپنا چہرہ صابن کے ساتھ دھوتا ہے آ, من یارج المدیر سکول سے دو بجے واپس آتا ہے مشق نمبر چھ اکرمائی علی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اسے پڑھیے واحد و اشرونا طالباً افنانی و اشرونا طالباً صلاحت و اشرونا اکیس بائیس اسی طرح آخر تک اشرونا طالباً انتیس طالب علم طالباً تیس طالب علم مشکل جو نیچے آ رہا ہے اسے پڑھیے اس کو ما الارقام ماہ کتاب بالحروف ان نمبروں کو لکھنے کے ساتھ جو اس میں وارد ہوئے ہیں حرفوں میں جو یہاں نمبر آ رہے ہیں ہنسے آ رہے ہیں ان کو الفاظ میں فی او فشہریتوں یومن فی حاضل اشرون راک اس بس میں پچیس ہیں جاشرون طالب آج بائیس نئے طلبہ با آئے فی ہاضل کتابی واحد و اشرون درسن اس کتاب میں اکیس سبق ہیں حاضل مل ابو طلوانی و اشرون مترن یہ اسٹیڈیم یہ گراؤنڈ کھیل کا میدان اس کی لمبائی اٹھائیس میٹر ہے اور اس کی چوڑائی چوبیس میٹر کم کلو مترن المساف بینگ المدینا کتنے کلومیٹر فاصلہ ہے مدینہ اور ایئرپورٹ کے درمیان المسافتوں کلومی ترن ان دونوں کے درمیان فاصلہ تیئیس کلومیٹر ہے حادت دفتر طلوطوں سینتیمی ترنگ یہ کافی اس کی لمبائی ستائیس سینٹی میٹر ہے نمبر آٹھ تمل ما جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجئے مبکرن جلدی متکرن دیر سے یا لیٹ ذہبتو الالمدرسته اليوم مبكرا میں آج سکول جلدی گیا ورجعتو الى البيت متاخرا اور گھر لیٹ واپس آیا ذهبت ليلى الى الجامعه متاخره ليلى یونیورسٹی لیٹ گئی تاخير سے ذهبت طبيبه اليوم الى المستشفى مبكراں لری ڈاکٹر آج ہسپتال جلدی گئی نمبر 9 کوبن جملن مستعملا الكلمات الاتيهات جملے بنائیے استعمال کرتے ہوئے آنے والے الفاظ کو دائمن انا دائمن بعد بہری میں انا طعام بعد ظہری میں ہمیشہ ظہر کے بعد کھانا کھاتا ہوں احن احیاناً احیاناً قبل ظہری کبھی کبھی میں ظہر سے پہلے کھاتا ہوں متاخر ما دبت مدرس متاخر کت میں سکول کبھی بھی لیٹ نہیں گیا مرتن اخرا اذھب الالمدرسه مره اخرى سکول دوسری مرتبہ جاؤ الکلمات الجديدة تن الفاظ دایما ہمیشہ احیانا کبھی کبھی مدرسه اخرى دوسری مرتبہ مکتب افس یا میز عامل مزدور جمع اس کی عمارت طول و لمبائی ارض چوڑائی مسافه فاصلہ کلومیٹر سینٹی میٹر باخر دعوانا للحمد لله